میٹھے میڈھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ مدنی حلقے کے سلسلے میں حاضر ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار صاحب قادری رضوی زیائی دامت اور کاتومیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت اور طریقت کا جامع مجموعہ بنام بہتر مدنی نعامات کا رسالہ بسورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے آپ دامد العالیہ مدنی نعام نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں کیا آج آپ نے کنز ایمان شریف سے کم از کم تین آیات بم ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی میٹھی میڈی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اس مدنی عام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے توجہ اور دل جمعی کے ساتھ تلاوت پرانے پاک بما ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الله كان اسمه شروع <تصفيق> جو نہایت <نهربعان> <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا ربوا او عاتم اے ایمان والو سود دون دگنا نہ کھاؤ اس آیت میں سود کی مواعت فرمائی گئی ماں تو اس زیادتی پر جو اس زمانے میں معمول تھی کہ جب میاد آ جاتی اور قرض دار کے پاس ادا کی کوئی شکل نہ ہوتی تو قرض خواہ مال زیادہ کر کے مدت بڑھا دیتا اور ایسا بار بار کرتے جیسا کہ اس ملک کے سود خوار کرتے ہیں اور اس کو سود در سود کہتے مسئلہ اس سے ثابت ہوا گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے وَالَّتِي لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے حضرت اپنے عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس میں امام داروں کو تحدید ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے حرام فرمائی ان کو حلال نہ جانے کیونکہ حرام قدعی کو حلال جاننا کفر تو اللہ رسول کے فرما بردار رہو کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعت الہی ہے اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ عز وجل کا پرما بردار نہیں ہو سکتا اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ وسارعو الی موفرتٍ من ربکم وجنتٍ عرضها السماوات و الارض و جنۃ عرضها السماوات و الارض للمتقین اور توبہ اور ادائے فرائض اور طاقت اور اخلاص عمل اختیار کر کے اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائیں یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے اس طرح کے لوگ سمجھ سکیں کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان و زمین ہی ہے اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کے طبقے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے اس سے جنت کے عرض کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے ہر پل بادشاہ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی یہ وسعت ہے کہ آسمان و زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سبحان اللہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اس کلام بلاغت نظام کے معنی نہایت دقیق ہیں ظاہر پہلو یہ ہے کہ دورۂ پلقی سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو اس کی جانب مقابل میں شب ہوتی ہے اسی طرح جنت جانب بالا میں ہے اور دوزب جہت پسی میں یہود نے یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا اس پر انہوں نے کہا کہ توریت میں بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی قدرت و اختیار سے کچھ بعید نہیں جس شع کو چاہے رکھے یہ انسان کی تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہوتا ہے تو پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی حضرت انس بن مالک ردی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان جس میں جنت سما سکے عرض کیا گیا پھر کہاں ہے فرمایا آسمانوں کے اوپر زیر عرش وعدت متقین پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اس آیت اور اس کے اوپر والی آیت بدت کنارتی نیل سے ثابت ہوا کہ جنت و دو پیدا ہو چکی اور موجود ہیں الذين ينفقون في السهراء والضراء والكاظمين الغير, والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المعسنين صلى الله تعالى محمد صلى الله وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریرا ردی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا یعنی خدا کی راہ میں دو تمہیں اللہ ازوجل کی رحمت سے ملے گا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو اللہ عزل کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور توبہ کریں اور گناہ سے باز آئیں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا عزم پختہ کریں کہ یہ توبہ مقبولہ کی شرائط میں سے ہے ومن يغفر ولم يسروا ما فعلوا وهم يَعْلَمُونَ اور گناہ کون بخشے شوا اللہ کے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں الا جز مغفرت من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار قالدین فیها ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشیش اور جنتیں ہیں شان نزول تحان قرمہ فروش کے پاس ایک حسین عورت قرمہ قرید نے آئی اس نے کہا یہ قرمے تو اچھے نہیں ہیں عمدہ قرمے مکان کے اندر ہیں اس ہیلے سے اس کو مکان میں لے گیا اور پکر کر لپٹا لیا اور منہ چن لیا عورت نے کہا خدا سے ڈر یہ سنتے ہی اس کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہوا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حال عرض کیا اس پر آیات کریمہ والذین اذا فعلوا نازل ہوئی ایک پل یہ ہے کہ ایک انصاری ایک سختی دونوں میں محبت تھی اور ہر ایک نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا سختی جہاد میں گیا تھا اور اپنے مکان کی نگرانی اپنے انصاری کے سپرد کر گیا تھا ایک روز انساری گوشت لایا جب سختی کی عورت نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انصاری نے اس کا ہاتھ چون لیا اور چونتے ہی اس کو سخت ندامت اور شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا اپنے سر پر خاک ڈالی اور منہ پر تماچے مارے جب سختی جہاد سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی بی سے انصاری کا حال دریافت کیا اس نے کہا خدا ایسے بھائی نہ بڑھائے اور واقعہ بیان کیا انصاری پہاڑوں میں روتا استفتار و توبہ کرتا پھرتا تھا سختی اس کو تلاش کر کے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا اس کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اولئیک جزاؤہم مغفرت من ربیم و جنات تجری, تجری من تحتها الانہار قالدی نفیہ و نعم اجر العاملین ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرے رواں ہمیشہ ان میں رہیں اور کامیوں یعنی نیک لوگوں کا کیا اچھا نیک یعنی انعام اور حصہ ہے صدق اللہ, العظیم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہین کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے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 وا صاحب اسلامی بھائیو قریب قریب آ درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ پیدان سنت کا در سنیے کلا لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے حضور مدینہ قرار کلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر دور شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے تعالی وسلم مٹھے میٹھے اسلامی بھائی امیر سنت دامت برقاتم العالیہ اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر اڑتیس پر تحریر فرماتے ہیں مجھے مجھے اسلامی بھائیوں غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ دو روزہ دار جب نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو غیر جاننے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ تعہ وسلم نے فرمایا تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا انہوں نے عرض کیا رسول وسلی تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حکم کس لیے ہوا فرمایا تم نے پلا شخص کی غیبت کی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غیبت عبادت کے حق میں بڑی تباہ کار ہے اس زمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے نمبر ایک روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیوت سے نمبر دو روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بےحودہ باتوں سے بچا جائے غیبت سے روزہ وغیرہ عبادت کی نورانیت چلی جاتی ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نو سو چوراسی پر صدر بدر بدریکہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آغمی علیہ رحمت اللہ قبی فرماتے ہیں احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گنا ہے قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے صفحہ نو پر فرماتے ہیں جھوٹ چغلی غیبت گالی دینا بےحودہ یعنی بے حیائی کی بات کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں روزے میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روزے میں کراحت آتی ہے نبی آخر الزمان شہنشاہ کونوں مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے چار طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و صبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا جہنمی گے اس بد بخت کو کیا ہوا ہماری تکلیف میں اضافے کیے دیتا ہے کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چغلی کرتا تھا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں آہ جہنم کا خوفناک عذاب غیبت و معاصیت سے کنارہ کشی نہایت ہی ضروری ہے ورنہ سخت سخت سخت مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے ہمیں اپنے گناوں پر ندامت ہونی اور اس کی وجہ سے دہشت کھانی چاہیے کاش نصیب ہو جائے اس زمن میں حکایت سنیے اور تلپیے ایک مرتبہ عابیدین یعنی نیک بندوں کا ایک قافلہ جس میں حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے سفر پر چلا قصرت عبادت کے سبب ان عابیدین کی آنکھیں اندر کی قرب ہو گئی تھی پاؤں سوج گئے تھے اور اتنے کمزور تھے جیسے کہ قربوزے کے چھلکی ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ابھی ابھی قبروں سے نکل کر آئے ہیں راہ میں ایک عابد بے ہوش ہو گئے اور باوجود یہ کہ وہ دن سخت سردی کے تھے ان کے سر سے دہشت پسینہ ٹپکنے لگا ہوش آنے کے بعد لوگوں کے اس پر بتایا جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ فلاں روز اس مقام پر میں نے گناہ کیا تھا اس خیال سے میرے دل میں حساب آخرت کی دہشت تاریخ ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آپ دیکھے نہ میری آنکھیں اور کرے زبان نہ یا رب تلے حشر میں اتار کے عمل مولا تلے نہ حشر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخش نہ یار حبیب صل اللہ تعالی اللہ حبیب صل تم حضرت سجدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی حاشر رسول و شاکر محبوب رب قادر و وسلم نے حکم صادر فرمایا خلال کرو اس نے عرض کی کس وجہ سے خلال کروں میں نے گوشت تو نہیں کھایا تو ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی ہے غیبت بہت بڑا گنا ہے کہ سولہ حروف کی نسبت سے بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کی غیبت کی سولہ مثالیں اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ اپنی مجلس یعنی بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے غیبتوں کا ارتقاب کرتے ہیں مثلا یار وہ گیا جان چھٹی اس نے بور کر دیا تھا خامہ خواہ بحث کر رہا تھا اپنی چلائے جا رہا تھا کسی کی نہیں سنتا ڈیڑھ ہوشیار ہے چکنی کرتا ہے بات بات پر ہا ہا کر کے ہنستا ہے سیدھے منہ بات کہاں کر رہا تھا ذرا وائڑا یعنی لچا ٹیڑا ہے ہاں بھائی ایسوں سے اللہ بچائے پیٹ کا بھی تھوڑا ہلکا ہے بی بی سی ہے ڈھول ہے تم نے وہ بات جو اس کے سامنے کی نا اس کا اب خوب رنگا بجائے گا ہاں یار آئندہ یہ آئے تو بات بدل دیا کرو کیونکہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ کی, کی عادت چھڑا یا الہی بری بیٹھکوں سے بچا یا الہی ہو بے زار دل تو چغلیوں سے مجھے نیک بندہ بنا یا الاہی امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم توبو الہ صلو علل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میڈی میڈی اسلامی بھائیو الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعہ رات کو اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں ہونے والے سنتوں پر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے عاشقائیں رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ کتنے مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ وجل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ اپنی اصلاح کے لیے مدنی نامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو امین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصفیٰ عزوجلہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز وجل درشی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عز وجل مدنی قافلوں میں سفر کرنے، مدنی نعمات پر عمل کرنے، پل اترادی کوشش کے ذریعے دوسرے اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں کی درغیت دلوانے کی توفیق نصیب فرما۔ اس کسی نے بھی دعا کے بعد صحیح عرب کہا، کردے پوری آرزو حربے قصو مجبور کی، امین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ولحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين روشم رحم مامو مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی خدا کے حل کر گے خوشا کے خوش کے واسطے کر بلائے رد شہید کر بلا کے واسطے کے دی اپ باقر علم ہوا سیتے سی صادق کا تصدق صادق اسلام کر غصب راضی کاظم اور رضا کے واسطے واست بے ماروفوں سری معروف دے بے خود سری جند حق میں جن جا صفا کے واسطے بغیرے شیر حق دنیا کے پوتوں سے بچا ایک کارک اب کے دی بل فرح کا سد ہم کو سن سعد بل حسن اور بے سعد سون کے واسطے پادری کر پادری رکھ پادری یو میں اٹھا پد رے اب پادی قدرت نماء کے احسن اللہ رزقا واسنؤ رزق حسن بندے رزاق تاج جل کے پے نس رابی صالح کا پا صالح ہومم سور رکھ دے حیات دین موہی جا پاک واطے پور عرفان پانو اولو ہم علی موسا حسن احمد بہ کے واصف بغیر ای بواہ مجھ پر نار ہم گلزار کر بھی دانتا فکاری بادشاہ کے واسے خوانے دل کو دیا دے روے ایماں کو جمال شاہ دیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے وا دینوں دنیا کے مجھے بارہ کات دے بارہ کات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے حب آ گے آلے منہ کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تنگ کو سترا جان کو پورنور کرے اچھے پیارے شم سے دی مدل او کے واسطے دو جگہ میں خادی میں آلے رسولو خضرتے آلے رسور مف تدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا خضرتے احمد رضا کے با سی پور کر میرا چہرہ خصر میں ایک بریا سہ دیا دین پیرے با پاپا کے با سی پنیا سلاملام کو دب دسلام اب رے رضا کے واقفے رش کے احمد میں کر چش میں تر سو سے جگہ یا خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے یا خدا اتار اور احمد رضا کے واسطے فدقا إن أعياك ديك عين عز علم عمل عفو علق عافية إسبي نواكي واسطي أمين أمين أمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم میٹھی میٹھے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی کے عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اشراق و دعا کا وقت ہو چکا ہے دیگر علاقوں اور شہروں کے ناظرین اپنے اپنے علاقوں اور شہروں کے اشراق و چاشت کے وقت کے مطابق اشراق و دعا پڑھ لیجئے خوش خوشو سے پب